دل کے حالات ابو بکر البراق فرماتے ہیں دل کے چھ حالات ہیں زندگی موت صحت بیماری بیداری نیند دل کی زندگی ہدایت ہے دل کی موت گمراہی ہے دل کی صحت صفائی ہے دل کی بیماری تعلقات ہیں دل کی بیداری ذکر ہے اور دل کی نیند غفلت ہے